كيف قدر دا باب او ہے کو ضرور ادا لا ضرور در شمباب دے در سے تم در سے مقاصد ظہرہ نکا پہوانا کو یہ انوار معرفت تناسب نام بیدل ہراس دین تحقیق کو طون دو من واجد نہ ہو کہ ادارہ یوجہ تقدیم د متن تو سند با کے بھی دمتن تکی دمتن پر کرے دا حضر کی او خانستک ناونجن اور تحقیق اراد نے ناثنور انوارات شو تفسید انوارات و مجملو تناسوب معباد الغراز سوٹ انوار سے تناسوب ظاہرم پر فتبار ظاہرم سکے فہم بذول ظاہرم سکر ظاہرم جتنے سماسا بقصرہ تناسوب سلچ ابواب کی تحجیب پہ او پہ حفظ ظاہرم بان پہ تعریر سا پہ حرصرہ تو ذکر کی کتابت و تو سابف دیک تحفظ اہتمام د تعلیم تعلوم سن بال کتابت بل تدریس وہ کتابت سر ف سرا سرا غرض غرض در یمینم احتمام د تحفظ دینم احتمام دا تحفظ, دا علم. دا تحفظ دا علم قبل د قبل دمانا ہم بالحفظ ہم ہم پا تدریس درس تحفظ عالم و, عالم و, عالم و عالم ذکر با کر اسی پر سرتِ انقلاب برواز یا انقلاب دعو والوں کے اور مگاہن کے جب دیکھیں کہ پسو مصالحہ نے کدی کدی قابضہ فراهم کرنا شروع کر دی ترکلہتوں دے ترکو تدری سندے ترکل کتابہ کم دے روزیل فر مختلف اسباب انہیں توپس اس قدر کی تحقیق مزرہ مسلم تو لباس را ترکریس را سر <سؤال> کے جدوں تان بھی اور کلو کا کوئی کہ دیا وقت کی راضی اور کب وہ تان بھی ادے اور کڑے ودماں یہ نہیں پرولی جملا حدیث نسخہ بخاری ترمذی صحیح جامعہ مجمل <سؤال> حدیث لا بنے لا کچھ مجموئ موجودی لا کو سبق خدمت دادا سلام جدوں امر کو کا تمام العزیز الابتہ حضرت داوود بدری برابر اندازہ ابرا اور بلا اور ماو جدی زمان تذکر صح صح جہانہ دخل اخر اور باب منازق الابتداء و الذهب اور تو نے کوئی تعمیز بدلے مو انظر ما قال بالحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقرو اگر عامہ کے استعادہ موجودگی لا حدیث نبی علیہ السلام نہ فتقرو کامل مناچہ حالات کو کتابو سرا دی ولی بدینوں سباب مناقل سے مستفر امام بخاری تو کتابت الحدیث باب ولی بدینوں کہ ایدہ تفذرو صلی اللہ علیہ ذو الہابہ ذینم پر اضراف قائم باری او دا, دا بھے نہ او جہا میر ربا زینم خطی کی اضراف زینم او خدا تو ولا يقبل لا ولا يقبل لا ولا تقبل بری ولا اس کی لاکم سے بندہ وسلم نہیں شک قبولنے کدی کی نبر ولا يقبل قد دین کی خبر خبر السلام صحیح سلطا صابت تھی جدیدین کے توقف ذیل بہادیس نبی پر تو کار شذا محفوظ سی احادیس نبی علیہ الصلوۃ اہتمام و تحفظ کا حاصل کہ اللہ یخبرو سے غلب لا رکھیں لا بڑے لا یم بلا یقبل ہو۔ بلا صد قبول سی پر دین کی دو بل خبر مگر صرف خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علمہ خبر ادب خبر متبانے نہیں کار دے, دے تحفظ پر کار دے اور ادب کتابت دہول کی تحديث ورکے فضیب آنے یا لا تکمل لا خدا محلومت ہے لا تکمل الا حدیث مقبلوہ اندر چانہ فضیر کی مقبلو فضیر کی اچھا خبر آنے ایک بجھا خبر اینجا اتباق مصرے مقبلو فضیر کی اچھا خبر آنے حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورکا حدیث کی سوئے حدیث صحابیت بھی ضروری نے اسلام اور داد تعظیم کرکے بیٹھے ہوئے یہ صلی علی علماء دی کی خطاب کا یہ کا بیٹن بری جو حالات ہو رہے ہیں ولی صلی علی خودی قول علماء علم نرا دخل وہ کہے دلع ایک کی طالب دور کی خودی کی علماء علم نرا اور ایک شا دل پرچلا دی إنه إفشاد أنك تخلصوا ولي يجلسون نعم كي ديني درستا حتى ولي كي ديني درستا حتى يعلم من لا يعلمون ذوش الجهلاء فيشي تتعليمات مشي تتعليمات مشي أغساة جفوينيك وزينبارهي يعنون الخرق فيبليشي حتى يعلم من لا يعلمون تتعليمات مشي عطاب ولي فإن العرم لأهلك حتى يكون صرا اے لو مہلا کی ملکہ مقتول چا کی چادر ہے اوپر ہم برباد ہے تو علم لہلا کی وہ ہضنیگی الا یکو ر اللہ مگر کسی قد او محفور نے جو ہے نہ کو میں نہ مولتے ہیں حضرت نے ابے عالی پہ دوسری طرح سے لگا ہے لو اج تو مناف کی دادی بہ تو اس گردان کی اور قلاقل فرماد رسول اللہ صلی اللہ تعالی جاری حتى اکونا سر راجی شیل آفتح و ممتوب و خرق امشان اجئے دا دادئی اثر دا اموال نعزیز و فارسنف دا خود قیدی متاریخ لخلاف شو کنمتارف قدارا چل اول ذکر دا سنف بید و مطل لکه مقید تیر شو ذکر کرچا اثر دا سنف دا سنف ذکر کدا اگر کنمتارف و اول ذکر دا سنف بیابات کنمتار اور دا کو قسطلاول متن بعد دا ذکر سرن تفصیل بکرن دا کہ دا کرے کب سر داو ام طریقہ دے بیان شان قذف مائیں دا اثر اور دا حدیث مسند کی کہ حدیث مسلم کی امام بخاری ذکر لاول سرت باب دا بیان متن لہ چاہیے کہ دا باب اثر نو دیو نے سند درست دا بعد پڑھ فما بیان اور حدیث پرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا حض الصلاة صلى الله عليه وسلم أردت للمذار بذاركة هذه الحديثة أمام العديثة من ذلك قول إلى قوله ترده إلى ذهاب العلماء إنه هو داري خبسي نشتري لا فإنه خط ذهاب العلماء ترده إلى قوله ذهاب العلماء أفا بذلك نشتري لا حديث مسلم وذلك فرمضة درية الوان من اخراق پہ لحاظی کتاب السلم نقل کرے لا قدر علم انتزاع ينتليهم الى بعض لاقل العلماء نظرا فديسا تا کی انتزاع ہو انتزاع جو کہ گیدے الورا یعنی دلایو دلو ہو انتزاع اوپر متق قدب جو کہ گیدے میں پھوکھ کرسا دبا دگارو لاں دان دے شرافت روما اگر علم وبقمذ العلماء اقل علم ذرا اللہ کہ کب تصور ہو نبی علیہ الصلوۃ العلماء دنیا میں حاصل کرنے کی اللہ یعنی اسے فقط منصوب دے کو جہاں اعلان بوصوف سے صفات اعلان بوصوف سے صفات الی ولک یہ قدرن ہوئے قدر علماء اخلی علم میں تو سبب کا ویسے ہو نبی بوصوف دنیا رہا حتا کہ جداث وفات حلش تو نبابہ دیکھی حتا ایدار القوارم صفات نے تو قالن سبوز کی اگر بوتے بیل جا لوکڑے باو تو دیوے رنجل صفو ما کی پرے اندا ایلردا تو بلانے سدر اللہ یہ پوٹر جاسی وے بوخا مقابلہ کی جائے تو تھو پہلوان کریکریو تو تو برکارا گاولما ماں ذات جخرو کی دوڑا رل کسا ہبل جو حالات ہو تے برکارا بر تو بر ہمارا جو حالات تو صفوے مقابلہ کھانا فلما فلما کی جو حال تو, فوت تو بغیر جواب گمراہدی حلف تنصیب سے لیکن یقفذ العلم بی قبض علماء اور ابن مادر آجی وقت آجی ذات وقت پر آجی کہ عالم را فاتید ان علماء بل و رمضہ علماء بستی زور بشی ذری بشید قطم چید جامعی گول دے گول عرام شئی او جامع فاتی دارگردی ان علماء کا حق حق جی کیجئے لارم سیام اور سلام اس بات کو درمیان لے گی۔ درانہoverline کی تے پینتیزہ دا علم سنہ صدور دیگا۔ علاوہoverline انتے وی ناورا تے دکاپ دے علاوہ پینتیزہ سن 10 تے۔ ناوک بافر صحیح کو صحیح ہے۔ صحیح خبر اسلا۔ یا نو صحیح خبر صحیح دے نسبت دا گی معنی۔ ذم قد تنظیم اور کی کی چه عالم موجود ہے تزاد درایگی سلسلہ پاکشے دار ہے یا ہوا یہ لوہ تامرا جی سلسلہ چه دیگر توارے قران پوری لکھوئی ہونا سبات رجسٹریشن کام نہیں ہماری بھی ادازه کا چقیاں دا قیامت تو جو حال کو پار ہو لا دی دین میں بالکل نہیں دین کتاب میں ادھا اونچے کے وہ کو لے کے حصے میں دین پا نہیں اللہ را بالکل عین خود قیامت پیا بتاو دراجی نے بتایا تھا نہیں ابا دا گے اور شاہ محمدی میں کے لیے یہ دشکار دا نو صحیح کی یا با حاصلن صحیح سورا کی سنن سورا ابو یا سنن کبرہ ابو صحیح اویں ذکر نی یکسر اللہ رب علاوہ ذکر وقت ذکر شی علامات لگا مب وسرے یہو کہ اکھرےے بو ود اور یہاں ہے بعض حالت اولیہ فرق ہے بعض حالت ثانی اور عالی مقابل قلنا کہ یک سر قلم کلمہ ما کروات کیا جی یک سر و قلم بعد یک سر و یک سر قلم حافظ نظامی باربی کی چدا دیوار دار سبب کا قیام مشامت ہے اور مگر وقت میں مکتہ ہے اور ہے ضلالہ ما کا مطلب چارم مٹھتی اور یہ فرما رہے ہو جانم بچی ان تو یکسو ہے نا دیکھ نہیں ہو اسی خبرو سیدہ تو جان میں صحیح خبر ہے میں جلاں فرماں اور خدا کے دیک حساب نمبرات علامات قیامت فرماں داد دینی आज साहब महाराज दुनिया ये लो बजे थी लेकिन हम सवाल करें जरा वक्त पे दुनिया को علوم으로부터 चली जाता पुष्पा औरननगत दुनिया ये लो बजे है कि सेंसी علوم का दावा दिया है और एक महाराज अलमीदीन से याद है यक्सुल इल्म बिना अबलिन वला سلامت دفارنا کی دین دفار بیانے پیس سلکت دا حصول دا دگرہی دفار بیانے پیس انہوں سباہ چھوٹا ہم سننا دار اکسار خلق کا پین دین مشغول دی حالے مقصد حصول دا دگرہی خسند کا دیو جو دیو جو جا رشوی کی دیو جو دارے کی یابی جاملہ او دانو دائی دیت نا اداری مقصد دا حصول دا داری شدہ پرانی اداری نا پارا گا اور دار پرانی اور اظبام اور ذرائع کے حصول کا زیادتی حصول کا کم بھی کموں سب اگور ہے تو ڈاک کے مصالحہ میں جس کا پیمان کتابت ذکر ہے میں باہر نے سام پہار میں سلام کیتابت ذکر ہے کے چہ ڈاکد بیانات نو اوروں دخلت القوین میں ہو مضبوط تم یہ دے دماغوں کے شروق الان کلاب اس کے بعد ان کے داخلات ہے کو یاد یاد رہے اسے ٹوکنے میں 100 ڈالر ذرا لکھ دا بہ سر وہ خوب تیار ہو سن دا یاد دا مصالحہ ردا یہ بے باض زنا بعضرا وسطا سے کتابوں تو منت جناب کا طہر اور سلمانی تو ہم کتابوانی شرع کی اس واسطے اپہار ہوتا کتاب جو لیکن ایلوستا ایلوستا کتابوں نے گریب تھی مدد تو falei کے لب سے نو زائی ڈیری کھتا ہے ہوا تیری جو پرسو نہیں کہ تسو کی کتاب نگرکتوں بجول کی دی دعوان پاگے کی لیکن حصول صلی اللہ حصول نشترے والی پسند خلق کی سلے آغاق کم دے آسلہ چہ مراد دے اقسان اقسان و اسباب علم اقسان و ذرائل علم اقسان و اسباب علم اقسان سے چوس گور اسباب و ذرسول بھی شویل وہ علم کم دے لہو اتنے دفعے دے اشکارات یا وقم اذا لم قال متخذنا كروسم جهان پس کو سویرو فاطو بجائرن من فظنوا ظنوا قال في الربي اس کا دار کتاب قدیم ابن بخاري دیبری خوب کتاب میں دے کہ تم جب خپل قالا مندرک تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ اصل کے پر خاموش والے نو صافوں کے رانے سرے نے کی تو کہ کذاو کذا پر پہلے فدی کہ وہ کتاب فض بخاری میں نسخہ کھلی نہیں لیکن داخل تھے لیکن دے دے نسخہ حق استری کہ بعض مور اندراج کی دے پھر نہ ہنس کہ دے داخل دے حکمت تقد کی کس دے سیدا کہ نہ اندراج دے وہ کتاب دو طریقوں کو حکمت تقد کی کس دے تعبد دو سرا تفید حدیث راضی دی دیتے دی اشارہ لگا یہ حدیث کا ترجمہ ہوا ابی نے روایت ہے تو کے بعد اب باصم اور دیج تو متابع طرق سے تقیید طراضی تو سبب بیان متابع طرق تو طارد تقیید قال ابی حضرت اباب کا رحم السلام قدبا قال رسول اللہ جریانے شاید صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا